شہید اسلام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جرابت متففین حضرت سا کے مجازت ہے چامال قلاصہ متففین مقذبین پر زجریں انجام فریقین وائلون للمتففین یہ ذات جرہ متففین کے لئے متفقین وہ ہیں جی دکاندار سہبان ٹھیک ہے دوسروں سے لے تو پورا لیتے ہیں یا بلکہ زیادہ اور خود سامان دیں تو کیا کرتے ہیں کٹا کے کسائیوں سے لو نا جی اپنا گوشت ایک کلو پھر گھر جا کے تو کلو پورا ہے یا کیسے ایسے بادشاہ بیٹھے ہوتے ہیں واحم المتفین ہلاکت بڑی ہے زاد دیکھو واسطے گھٹانے والوں کے اللہ اس کو صفت کاشہ کہتے ہیں متففین کہ لیے صفت کا شفا یہ وہ لوگ ہیں کہ ازک جب ماپ لیتے ہیں ایک قید کر کے بھرتی کر کے جب ماپ کر کے لیتے ہیں لوگوں سے یہ البن من ہے من, من, من, من, من الناس جب بھرتی کرتے ہیں معاپ کر کے لیتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لے لیتے ہیں ویزا کالو ہم اور جب معاف کر کے ان کو دیں یا وزن کر دیں تو گھٹاتے ہیں کیا نہیں گمان کرتے یہ لوگ کہ بے شک اٹھائے جائیں گے واسطے حساب دن بڑے کے جو محکوم الناس جس دن کے کھڑے ہوں گے لوگ واسطے رب العالمین کے اللہ ان کو ہر گرد ایسے نہ کرنا چاہیے تھا متفقین کو ان کتاب الفجار انجام مجرمین بے شک دفتر بدکاروں کا البتہ سجین کے اندر ہوگا دفتر یہی نام اعمال وہ حساب کتاب لکھتے ہیں سجین کہاں ہے جی یہ مقام ہے یہ سات زمینوں کے نیچے ہے وہ جیل خانہ ہے سمجھے جی؟ سات زمینوں کے نیچے جیل خانہ ہے واہ کفار کو وہاں بند کر دیا گیا ہے بے شک دفتر فجار کا سجین کے اندر ہے اور کس چیز نے جتلا ہے تو اس کو کیا ہے سجین وہ کتاب مرکوم ہے سجین مقام ہے یا کتاب ہے مقام ہے نا یہاں کیا لکھا ہوا ہے کتاب ہے تو لہذا حس مضاف کا کرو وما ادرا کا ماں کتاب و سجین سجین سے پہلے کا مقدر ہے جی اصمداف کا کس چیز نے جتلا جا تجھ کو کہ کیا ہے کتاب سجین کی سجین کا اور نام امار دفتر وہ کتاب برقوم وہ ایسا دفتر ہے جس پہ مہر لگئی گئی ہے ویل مقزبین اللہ زین یہ مقذبین کی صفت کاشفہ ہے مقذبین وہ ہیں جو جٹلاتے ہیں دن قیامت کو اور نہیں جاتا ساتھ اس کی کے اللہ کلو محتد مگر ہر وہ شخص جو حد سے بڑھنے والا ہے لکھ لو جی او اوصاف مقزبین محتد نمبر ایک جو حد سے بڑھنے والا نمبر دو گناہ گار اللہ نمبر تین جب پڑھی جاتی ہیں اس کے اوپر ایتی ہیں ہماری کہتے ہیں تو کہانیاں پہلے لوگوں کی یہ تین وصفیں کس کے بیان کی گئیں جی مکرزبین کل ہر نہیں تقزیب نہ کرنی چاہیے بل رانا سبب تقزیب اصل تقذیب کا سبب یہ ہے کہ ان کی بادامالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گئی ہے کیا چڑھ گئی جی ہاں سیاہ ہو گئے ہرگز نہیں ایسے نہ کرنا چاہیے تھا بلکہ زنگ لگا دیے ان کے دلوں پہ ان میں جو کرتے ہیں کللہ یہ حقہ ہے حق حقہ پختہ بات ہے کہ بے شک یہ اپنے رب سے اس دن روکے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی بال کو روک دیے جائیں گے سم انم السال الجین پھر بے شک یہ داخل ہوں گے کس کے اندر جہنم کے اندر یہ سب ان کا انجام آ رہا ہے صباب تقزیب ہے پھر انجام ہے سمہ یقال و حاض پھر کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس کو تم جٹھلاتے تھے میرے محترام او کلّہ ان کتاب الفجار وہاں سے ان کا انجام وغیرہ آیا اور ساری تشریح ہے اب کس کا انجام ہے جی انجام ابرات کلّہ پختہ بات ہے کہ بے شک دفتر نیک لوگوں کا کس کے اندر ہے جی کہ لیے کہاں ہے ساتویں آسمان کے اوپر اور کس چیز نے جتلایا تو اس کو ما علی یہاں کیا معذوف کرو گے آ کیا ہے دفتر الین کا وہ ایک دفتر ہے مہر زدہ کہ حاضر ہوتے ہیں اس کو مقرر فرشتے یہ سمجھ آ جی میں ایک عبارت پڑھتا ہوں وہ سن لیجیے آپ کو فائدہ ہوگا ان نہ مکر ارواہ فی علی جین و مقرر ارواہ فی س و ماہ زال کا لوح محا اتصال لے جاسد ہی فی قبر ہی اور روح کا اتسال اور تعلق ہے کس کے ساتھ جسم کے ساتھ سمجھ رہے ہو جو علی جین میں روح ہے اس کا تعلق کیا ہے اپنے جسم کے ساتھ اتصال ہے آ جو جین کے اندر ہے روح اس کا بھی اپنے جسم کے ساتھ اتصال ہے آپ کہیں گے کیسے اتصال ہے میں کہوں گا سورج کتنا دور ہے وہ تمہارے اوپر چمک ڈال رہا ہے یا نہیں ड़्यू ड़्यू ड़्यू ड़्यू ड़्यू ड़्यू ड़्यू وہ کیوں نہیں ہو دی سکتا دی دی دی دی دا دا تو اتصال دا دا ہے بے جاستی فی کب رہی لاجود کو کن اللہ تعالیٰ اللہ تعالی اس کنوں کو جانتا ہے ہم یقین کریں گے ایمان لائیں گے کرو کا تعلق ہے کس کے ساتھ جسے کے ساتھ اتصال۔ اسی اتصال کی وجہ سے یوح سلزاتا اویل علامہ نیک روح لذت حاصل کرتی ہے بری روح کو درد ہوتا ہے وہ یس سلام ظائر اور زیارت کرنے والے کا سلام بھی کا سنتا ہے یس سلام یہ کہاں لکھا ہوا ہے تفسیر مظہری میں ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ کے شاگرد تفسیر عزیزی میں ہے شاہ عبدالعزیز محدث سیلوی شاہ ولی اللہ کا بیٹا یہ بین ہی عبارت نکل کر کے اس گناہ گار نے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب جن کو آج میں رحمتہ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں حضرت کی خدمت میں میں نے بھیجی تھی میں نے لکھا تھا کہ حضرت آپ کی کتاب جو ہے نا اس کے اندر اور تو الحمدللہ بڑے حوالے ہیں یہ حوالہ نہیں ہے تو اتنی مجھ کو دعائیں دی نا زبردست دعائیں دی مجھے ویسے بھی اپنا بیٹا فرماتے تھے کہ میرا بیٹا ہے تو دنجنی. یہ بڑی زبردست یہ ہے سا تفسیر عزیزی میں بھی اسی مقام پہ لکھا ہوا ہے اور کس کے اندر تفسیر مظہری میں بھی اسی مقام کے اندر ہے کہ روح کا تعلق ہے جسم کے ساتھ بھائی شاہ ولی اللہ کو مانتے ہیں نہیں ہماری سند حدیث کی اور تفسیر کے کہاں پہنچتی ہے وہ تو بڑے تھے علماء دیو کے بھی بڑے تھے اچھا جی آگے جی ان الابرار لفی نعیم یہاں پہنچ گئے جی ان الابرار لفی نعیم بیان جزا پہلے انجام ابرار تھا نا جی اب ابرار کو جو جزا ملی نا اس کا بیان ہے ان الابرار الفی لفی نعیم بے شک نیک لوگ البتہ نیم کے اندر ہوں گے تفصیل نعم لکھو تفصیل نعم نمبر ایک نعیم نمبر ایک اللعرائے کے نمبر دو تختوں کے اوپر دیکھیں کہ اجائے باد کو تعریف نمبر 3 پہچانے گا تو ان کے منہ کے اندر تازگی نعمتوں کی, کی. اس کون نمبر کتنی جی چار پلائے جائیں گے شراب مہر زدا سے کہ مہر اس کی کس کی ہوگی مشک ہوگی مہر یہ چار ہیں جی کیا تفصیل نعم بھئی بوتلیں ہوتی ہیں ان پہ مہر لگی ہوتی نہیں وہ خالص بوتلیں جو ہوتی ہیں مشروبات کی شرطوں کی مہر لگی ہو تو ان کی مہر کیا ہوگی مشق کی مہر ہوگی اس کا اور اس سے کے اندر رغبت کریں خوب رغبت کرنے والے وہ مزاج من تسنیم اور ملاوٹ اس کی کس سے ہوگی تسنیم سے یہ شراب ہوگی نا یس کون مر رہی کن رہیق نام ہے شراب کا اس میں مہار کس کی ہوگی مس کی اور اس رحیق شراب کے ساتھ ملاوٹ کس کی کر دیں گے تصنیم کی ملاوٹ وہ تصنیم ایک چشمہ ہے کہ پییں گے اس سے مقرب مقربین کے چشمے سے عوام کی شراب میں بھی ملاوٹ کر دی جائے گی سمجھ آ گیا جیسے ایسے سمجھو کہ جو دنیا دار بڑے آدمی ہیں وہ تو سونے کا کشتہ کھاتے ہوں گے اور ہیرے کے کشتہ کھاتے ہوں گے تو تھوڑی سی دھونی غریب کے طرح بھی ڈال دی جائے انَ اللہ اجرم و زجر مشرقین زاجر اور شکوائے مشرقین انَََین اجرم بے شک جو مجرم تھے نا دنیا میں وہ تھے مومنین سے ہستے جزاک مانا ہستے تھے یہ خباست نمبر ایک جیسے آج کل ڈاڑی والے کو دیکھتے کیا کہتے ہیں جی داحش گرد دا آ گیا ڈرتے ہیں اوروں کی تلاشی نہیں لیتے ڈاڑی والے کی تلاشی لیں گے ضرور بے شک مجرم تھے مومنین سے ہستے حباثت نمبر ایک مروب ہے خباست نمبر دو اور جب گزرتے نا مومن ان کے ساتھ تو یاتغاہ مزون وہ آپس میں آنکھیں مارتے ویسے میں میری طرح دیکھو دہشت گرد ویندا جا رہا ہے دہشت گرد وہ پورا لکچہ ان کا کھینچا گیا ویزا کالا بھو نمبر تین اور جب پھرتے نا اپنے احال کی طرف یہ بےماں تو پھرتے خوش گپیاں کرنے والے یعنی نیک لوگوں کو پر خوش گپیاں کرتے یہ بولیاں بٹیاں مارتے سمجھے تھا جب پھرتے اپنے آل کی تو پھرتے بولیاں بچیاں مارنے اور خوش کرتی اور جب دیکھتے ان کو نمبر کتنی دی مومنین کو تو کہتے یہ تو گمراہ ہیں حالانکہ نہ مقرر کیے گئے ان کے اوپر نگران ہم نے ان کو ان غریبوں پہ نگران تھوڑا مقرر کیا پا لی جاؤ ثمرہ تحقیر مومنینین کی چونکہ کیا کرتے تھے تحقیر تو تحقیر کا ثمرہ یہ نکلے گا بس آج کے دن مومن بھی کافروں سے کیا کریں گے ہنسیں گے تسلی مومنین ہے اوپر تختوں کے دیکھیں گے ان کا حال جل رہے ہوں گے حل سوے با یہ حال بمنے کیا ہے قد تحقیق بدلہ دیئے گئے کافر ان اعمال کا جن کو کرتے تھے